God uh -huh. uh -huh. ما بعض فأعرف بالله من الشيطان اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک حبیب دسکا دوست احباب سمیت عزیزو دوستو من مولت آلہ نے اپنے باپ محبوب اللہ ج میرا راج عطا فرمایا مولا نے ان کا ذکر اسایت اور میرا شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ایک جلیل اللہ اور اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس معجزے کے ساتھ کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہیہ میں آپ کے سوا کسی اور کو میسر گر نہیں سمجھے اس معجزہ میں شریف توں نبی سرور دا رب سونے دنال او کمال دا قرب ظاہر ہوتا ہے کہ جیڑا پوری مخلوق آپ تو سوا کسی ہولیا ہی کلام رب سونے دال کلام کرنا کلام کرنا یہ اور بات ہے اور اپنے سر کی آنکھوں سے خالق حقیقی کا دیدار کرنا یہ اور بات ہے کلام دا شرف کلام کرن دا شرف مولا سونے نے دوسرے بھی عطا فرمایا ہے مگر سر مبارک دیا اکھا مبارکا نال حالت بیداری کے اندر رب سونے دی زیارت کرنا اے میرے سونے محبوب دی طاقت تو بغیر کسی دی ہو ہی نہیں سکتا اور اس معراج شریف دے معجے دے سمندر وگتے پی نے ایک تو نبی سرور کا بڑا وڈا موجا ہے اور یاد رکھا اساں ہر سال اس موجود دا تذکرہ کیوں کرنے وکرے وکھری رنگ وکھری نال روایت وکری وکھری نال ہر سال اس موجے دا تذکرہ ہوں اس واسطے ہوں ہے تاکہ نبی سونے دنال جڑی دحبت اور آپ دے کمال اور شان دا ظہور ہوتا رہے اور وہ او جہا کم ہے وہ ہر سال تازہ ہوتا رہے دشمنا نے معج نے دشمنا نے مراج نے بڑیاں بڑیاں پالیسیا چلائیاں مگر رب سونے جو منظور ہوئے ہوگے نے نبی سونے کی شان دباؤ کی کوشش کرتے ہیں تو جہ نبی سونے کے مہپ نے وہ نبی سونے کے نو نیلا چرچا کرنے کوشش کرتے تو ہر سال اس شریف کا ذکر خیر کرنا یہ جسم جیسی اپنے ایمان نو کرنے اپنی محبت نو تازہ اپنے اپنے سولہ نبی دیا طاقتیا بیاں کر کے دنیا وال عرصہ بھی گزر جاوے جن عرصہ بھی گزر جاوے یہ مولا سولہ دی شان ہے وہ اپنے با دے نام لے وا نام لے وا پیدا فرما ہی رہے گا یہ نہیں مکتے اس موجد شریف کیونکہ کئی سر سید ورگے آئے تو سہی اولاد آئی پر انہیں کی کیتا اپنا نقصان کی نے اپنے نقصان تو بغیر ہو وہ کھیا سونے لبی مسئلہ سمجھ آپ سرکار دا بیت المقدس شریف تک رات دے چھوٹے جائے اسے دے اندر رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں آپ کا بیت المقدس تک جانا آل اللہ یہ نسے قرآن سے ثابت ہے اور اس کا منکر کافر ہے یہ آل دا منکر آل ہے چچا کافر آل ہے اور آگامی جڑی سیر ہے لام کان تک سیاتا مشہور او جیڑی ہدے تبادر پہنچ گئی نے سابت ہے تو او دا انکار کرن والا بھی جہا ہے منکر جہمراہ یہ جڑی نسل ہے سر سید والی سر سید سے ان کی نسل جیڑی اج تک نبیس ہونے کے اس موجود ہے ملیاں اکل دیا کیا سریاں جیڑی لینا وہ لڑا پی نے اجے تک انہوں نے فلسفے تو جان نہیں چھوٹی ہمیشہ جیڑا بندہ اپنی اقل دے چل پینا تباہ برباد ہو جس بندے عشق دا قطرہ مل جا پال اقل والے میں رہے او اپنے فلسفے تے اپنی اکلان لے آن پر انہوں کی پتا وہاں نبو جہی سمجھ کا حصہ جو لباخا سی بھائی سیا بھی دو لتان محمد پاک دیاں بھی دو لتاں اصا بھی بندے محمد پاک بھی بندے ساڈیا بھی سڈے ورگے نے پر انہیں پتا نہیں سی کہ محمد پاک دیا لا دور اکل والے تری دنیا رہے عقل والے ذری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں استوالے تجھے ہر رنگ میں پہچان دے استوالے نبی سونے دے موجدات نمجھنا آپ کے کمال آپ دیا داقت نمجھنا سمجھنا یہ بچر کام ہی نہیں میں سونے محبوب نو کی بنایا وے کنیا طاقت دسی کنیا طاقت دے تنیا طاقت دا مالک بنا جائے میرے مولا سونا جو میرا مولا سونا جان دے میرا محبوب کی رب سونے جانتے نے فلسفیاں کام ہی نہیں انہیں سائنسی کا کام ہی نہیں ادو نہیں کیوں جہاں اقل لگ جائے بند نہ ہوا جی حدرت واگ عشق کا خطرہ مل جائے تو پھر ساری سمجھ آ جگر نا اتنے اقل کا کی کام نہیں اتھے اکلوں تینوں خرت ہی نہیں کیوں مولا سونے نے مولا سونے نے اپنے خاص لوگ اپنے فقیر لوگوں اپنے اپنے دوستوں جڑے کمالات تتا فرمائے ساڑھی اکل تے اونے تک نہیں پہنچ پائی محمد اس بعد کی گل پوچھنا قربان <سلام> جاو جنا مردی دور لا ل جنا مرضی دور لا لین میرے آلات محبوب مولا نے جو فرما دیتا وا فاجر اسان تیرا دیگر ترے واسطے اچا کیتا ہے آرادرت فرموندے نے فرمایا وارفانہ لگت رقی گا سایہ تارفانہ لگت رقی گا سا جیت نہیں ہے میں اس گل و ل نبی سونے علیہ وسلم سونے جلیل دا فرماج دشمن سڑ گئے دشمن سڑ گئے سر کے کولا ہو گئے دوست سن سدھی کرے گئے ٹر گئے تھر ٹر دے دے پہاڑ سینے گئے انہوں نے سینے پہاڑ وی ہو گئے اپنے بال محبوب نوجلا میرے محبوب دی ہی طاقت جا جسم حالت کی بیداری کے اندر میری جا سکتا مگر خدا دی قسم کر کے ان جدو حضرت سید رام مسا والے سنگ کرتے مولا سونے رب آ رہے میں تینونا مولا سونے, اے تو منو نہیں پر پھر دے مولا سونے نے فرمایا لنتر ای موسا تینو نہیں ویچنا پر اے ایوسا میں اپنا تجلہ میں اپنا تچلہ پہاڑ سے فرما جے پہاڑ ج مولا سونے پہاڑ تجلا فرمایا بجے مولا سونے پہاڑ فرمایا پہاڑ ہو گیا پہاڑ مدرت مسکلیم سرکار آ گئی پہاڑ برداشت نہیں مولا سونے نے, کر مولا سوڑے نے اے موسا اے پہاڑ ریتا رو گے میرا تجلا میرے تجلے دا میں نہیں برداشت کر سکیا جا نے جنہ آنکھا بے خدا کی کسم کر کے ان جڑے آدھے بھی جلابے والی اکھے ستے سن دے خواب سی یہ سی وہ سارے سات سفر خود یہ ساری سات سوری اولا جنہیں گے گل کرے جی مستند اور موت مدی حوالے نال نبی ہونے دا جاگ دے جاگ بزرگ نے بڑا ہی سمجھایا رب سونا سلامت رکھے جنابے والی ساری جان چڑائی کی سکی سا ایمان بچایا پر بان جا ہو مولا سونے مولا سونے لو ادرت موسا پلی ملا دیواری آئی فرمایا نمت ترانی جد محبوب دیواری آئی تو فرمایا نہ کچی ہے نہ مچھی ہے نہ چمکیے چمکی جس دا تذکرہ مولا سونا واقع کہ اس اک نے مینوج ویخی ہے پشا گو شک رہے گئے تو وہ چولہج فرمائی ہوئے ہاں ہاں ترجمانی میرے آلے اپنے لگتے فرمائیے برمود نے کس کو سے پھر کوئی رکھ حکمت رکھ کئی حکمترین کئی رمداں رکھ رمدا رکھا نے کئی حکمت رکھی پھر قربان مولا سونے کلام سمگر گا ایڈا فسی و بلیغ ایڈا ایڈی فسا مالک ایڈی بلاگ مالک کہ جد جی اترتا سی فسی و بلیغ لوگ بھی مو چک لا کے بہ ہزار ایک گل کے پیچھے ایک ایک گل کے پیچھے لکھان کروڑوں حکمت مولا سونے نے اپنے باپ محبوب نے سوج کے شریر بچوں, مخلوق جاب سادہ محبوب آرم دیر آگ سوال توجہ کرنا مولا سونے ن. مولا سونے ن. اپنے باپ محبوب نا باغ محبوب نبوت نبوت شریف نبوت شریف دے نبوت, نبوت باروے سالف کا فرمایا مہینوں دے اندر اختلاف ضرور پر تاریخ دا اختلاف تاریخ دا اختلاف ایمان دے, دے اختلاف مشہور ہوئی بھی قربان جز دو ایک جز اور جنو قرآن نے بیان فرمایا ل المسجد مسیا دل ہا میرل مسیا اولاد کا سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو لن لے لے آربی زبان لطافت ویخ لے ل آخ ہوا لن دو دوبر نے دو دو بھی اپنی شان و کھائی ہے یہاں دو زبر نے دسیا تنوین پی دس ہے لے پوری رات نہیں رات کا پوری رات لوگ آدھے نے خیال آپ قرآن کی پتا قرآن کی جس ذات تے اترے اس ذات رح والے صحابہ صحاب جی بھی قرآن محتاج دے دے ہے <بتحدث> <بتحدث> یہ لیا کیا اے؟ اے اج دیا بلاو نویاں گلائی تو لینا فرمائی ہوئے لین رات کے کچھ حصہ نے من روگا منکر رو گا وہ کافی روا ایمان نال کوئی تعلق نہیں پوریاں دو لائنا بن دیا جہاں قرآن پاک دی قرآن پاک دے ہیک آیت ہیک آیت ہک سدر چ کرے وہ اے جسے قرآن اے, اے قرآن پیا نسلہ وے مسجے حرام تشے دکاد اور رات دے جا ہسے تھوڑے جا حصے قربان جا یہ تیسرا ہسا کون پیار یہ تیسرے ہسے والا سی مقید نہیں ہے, عام ہے. قرآن کا عام ہے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے رات کے بس. پتہ نہیں ہو. سی, چوتھا سا چھواں دسواں توجہ نہیں جو فرمائی ہوئی رات دے کچھ حصے ہوں جہاں بھی دماغ پھر پیسے انکار کر نہیں چیٹا پے چیٹا لکھا پیا اور رات دے شیشے ساری رات بھی نہیں چلو ایک گڑی واسطے من کرین واسطے منٹ لینا ساری رات ہوا من تھوڑی دیر واسطے مسجد افسات چالی منزل کا فاصلہ وے کنیا منزل چالی منزل دور سن جہے پیدل سفر کرنے والے وہ منزلوں کے حساب سے سفر کرتے سن منزلوں تو بعد میل آئے میلوں تو بعد کلو میٹر آ گئے چالی منزل سن چالی منزل کا مجربے والی بزرگ فرما نے مفسرین فرما نے کہ آم بندے کا آم بندے کا چالی منزل سوا مہینے کا راہ آئے سوا مہینے چالی منزلہ مسجد اکساد مسجد حرام تمجیاد اکسا چالی مندر آم بندہ سوا مہینے تھوڑی دیر کہہ لے حبیب خدا نے ایک رات فرمایا گیلے یہ تو قرآن آخلا چلو اگلے اگلے گیا نے احادیث مبارکہ یا دیگر کراین نے وہ بعد رکھنے بعد چلو ہی مان لی تاقید اور مضبوطی نے منچ نہیں اہ دینا بھائی یار چلو پوری راہ ہی صحیح لو پوری رات ہی بنا لو تو سونے محبوب نے بھی آئے بھی نے اچھا ہوں ویگ اکل کی مت کی ماری گئی وا الفاظ چ الا منز سو مہینے دا راستہ را تے ہونا کا مننے آرا نہیں چایا پیا مننے میں آخری ہوگلا نہیں من مننے خرا نہیں آیا پہ بے ببو سوا مہینے درتا ہے کہڑا درد پہ تین جو نہیں جترمائی سوا مہینے درا چالی چھٹی تیری موڑ تیرے تل ہو گئے تو اے من لے یہ مننا وے چالیا چالیا منزل رو مولا سونے چلو چٹ واسطے آپ ہی لیلن اے پوری رات نہیں پوری رات نہیں آ سکتا سو باغداد رات اپنے بندے نو لے گیا منل مسجد المسجد میر مسیا دلسا انج بھی آ سکتا آل مگر مولا نے فرما المسجد الحرام مسجد المسجد دلسا تھوڑا اے کچھ حصہ یہ بن گئی لام دیا دوسد نے پوری رات نہیں پرمیا سات سر فرما نے فرماشتہ مت ate zira zbra subhanallah o shaan teri vich aaya subhanallah shaddadad subhanallah ze تسکراب ہے برانچ آیا زمین سفاری جڑا سب ہے. ایک رات ہی جب مننا تیرے واسطے ہے. ملد ملد رب سونے نیشان جو لا مکان دا سفر کرایا اپنے ماں بوب نائی تھی تیرا کی گواچے تو فرمائی ہو سونے نبی دشمن ساڈا کام نو ساڑ دیا رحنا سڈا کام رہنا تے اپنے سینے ساردیا رحنا نہیں فرمایا اور آدرت نے آر آدرت فرما نے تے تو کئی لوگ لچری طبقہ یہ تکلیف ہو نا تے پھر تکلیف تو ایک جی آہانے وکرے وکرے ہوتے یہ تکلیف ہر سال یہ گلا مز تو نہیں چار بعد سب آسکرا چڑ پیا کیوں نہیں آیا تو نہیں فرمائی ہر چار دن بعد بینگن کھانا ملا لگا ہو کوئی ناڑ ایسی جہی حرام کا خون بنیا گیا جو ہے الحمدللہ للہ کوئی سروکار نہیں گلان تو بلکہ عجیب گل عجیب گل یارو پتہ نہیں کوئی ایک حرام دن تڑیا وہ پتہ نہیں چڑھیا بھی ہے کہ نہیں چڑیا یہ بھی پکا پتا کوئی نہیں لوگ آخیا جی پکی گلے پکی گل میں تکریر کی شریف بند میرے لڑ پے ان مولوی صاحب تنا یہ جا سنتے میں ٹی وی چیخیا میں آخیا یہ مطلب تیرے نے قرآن کی اہمیت زیادہ ہے. نہیں ویک ہے اپ سامنے ویخیا Oh, no no. تینو بھی پتا چاندی توجہ نہیں فرمائی جیڑی برادری جوڑ بنا کے سمجھے چند جائے گا تو جی جو فرمائی آ جائے تر گھنٹیاں کا کور بن کے قوم نوا سا میاں کے چل نہیں بنا سکتے قدرتی طور سے جمعہ بڑھا کے باہر نکلے دو چار بند کٹے ہو کر لیا چوک مینو نہ ڈاک لیا میں روکے مولوی صاحب تھانو دا پتا ہی نہیں جرمنیا میں آخیا کیوں فرشتیا نو چاہ پلاؤ تو فرمائی ہوئے یعنی ویگ سڈے عقائد کنے خراب ہوئے اکمال فرما اس دور میں ہے کا خدا کی کسم کر قبولیت ہی نہیں تین رب سونے رب سونے اقیدہ ٹھیک نہیں حبیب خدا دار ترقی تیری عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا یہ داس اصل جیڑی اصل اصل آخر جڑ ن ٹھیک ہے اصل خراب ہووے تو خر ٹھیک ہو سکتی ہے میں مثال دینا جٹکے لفظ کیوںکہ اقیدہ اصل ہے میں مثال دینا جڑ ہوئے تمے خرگو لگتے آپ نے تلی نہ لائی بیٹھے میں دی پھال خرگو دے پر یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو جہے رب سونے دے دستور اور اصول نے کدی تبدیلی نہیں آ سکتی یعنی ویف اقیدہ جہ ڈا ڈول ہوا پیا وہ رلیا ملیا پہ دی حقانیت اصلیت دا, دا پتہ ہی نہیں او دی اہمیت دی خبر نہیں وہ مسلمان دے آپ بنے پھرنے ہاں توجہ فرمائی کوئی چال ہوای کوئی چال دی نہیں فرمائی ایسی چل ہے خدا کی نام نشان اپنے اقیدے نام کی کدی کوشش ہی نہیں کی سمجھ کی کوشش کی جی تمجن کی نہیں کی سانب کی میٹھی سواہ کر توجہ فرمائی ہوں ویخ ہبیبے خدا نے حبیبے خدا نے خود نہیں دعوا فرمایا مولا نے فرمایا پا کے ذات جیڑی اپنے نے بندے نو راتو رات, رات لے گئی مسجد مسجے ہر مسجے ٹھیک ہے یہ مولا نے فرمایا خدا کی میرے نا لڑنے والا بنا لے وہ کی سر سید تفیض ہے کیوں اج تیرے بالا نئے بالا نو، او بارے پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک عظیم تھے. عظیم رہنما تھے اور جیڑی قوم ایسے سور نو عظیم رہنما سکتے وہ نبی کے میرے اتراج کیوں نہ توجہ نہیں دے فرمائی قسم کر کے آنا آلہ سرکار نے طور جیڑا بندہ اینو کافر نہ پہلی نشانی یہ لکھی پئی ہے کہ جیڑا بندہ یہ متابے کافر نہ اوی گلا چیٹا قرآن کا امکار چیٹا آدیش کا امکار چیٹا شانے شانے رسالت اور شانے جلالت دا انکار ہے توجہ نہیں جی فرمائی پر سلگ گیا جا درما سونے آ رہا حضرت ورگے और मेहरेली वर्गे भी फेर छोड़े देर जे दुश्मन ने सदगे जावा असा असा उन्होंने रहनुमावान अपने अम पेशुमावान भुल के بیٹھے تا کر کے جناب والی کافر در آ رہے وہ چند گیا کہ وہ دلیل نہیں وہ پگیر دلیل کے بنی کھڑے نے اور جیسے اتنے رب کا پورا لمہ فکری ہے غور و فکر کی گل کہ جی کوئی دلیل نہیں وہ جبان دلیل اس طوج سا کی خراب ہونا خدا لیا بند مولا سونے نے مولا سونے نے خودی خود آپا فرمایا بلور فرما نے فرمایا گل سونے یار بھی کرنی سی تاریخ اپنی فرمائیے کی راہ کسا حبیب خدا مولا سونے نے اس کسے جیتے اپنی تاریخ تو کیوں فرمائیے <سؤال> جی ہوئے تاریخ بھی مولا سونا قصہ اپنے محبوب دا بیان فرما رہے تاریخ اپنی بیان فرما بزرگ فرما نے یہ حکمت آدھے ہے میرے محبوب نے نہیں آخیا میں گیا سیر چ میں میرے ہل میرے نگاہ اور زبان ہوشنا لٹھایا جئے کیونکہ میں تو ہر نقص تو پاک ہوں میں ہر عیب تو پاک ہوں یعنی مولا سوڑنے لیکن او پاک ہی پاک ہی او ہر عیب ہر نقص ہوں رات دے تھوڑے جائسے دے اندر حبیبِ خدا دیتے شان ہی اپنی ہیں رات دے تھوڑے جائسے دے اندر کسے نمون جناب سیر کرا دینا اگا مشکل جہاں اور نقص بن گیا یہ تو وہ لات واسطے ایم بڑھ گیا یہ تو نقص گیا وجہ لے فرمائی مولا تاریخ بزرگ فرما نے مولاد <سلام> فرمائیے پتہ لگ جا لو سدی ہر طاقت ساری اپنے مہبوب نوتیاں نے فرمائیے طاقت دیتی اتا سب کچھ فرمایا نا پر مننا کیوں پہ بنتا ہے تو مننا کیوں پہ اورائد جہ رل مل کے جناب کچورما بنیا پی خدا کی قسم کر کے نا وغیرنا مومن مسلم مومن ای ای فقیدہ اور مذہب اسلام ہے گرم کوال رلا الے رلایا بن گیا بکرنا سد کے جا جا مخلے سے مخل سی رات کے پوچھ حصہ مسجد حرام سے مسجد سوا مہینے کا پینڈا جیڑا پل رچ نا من لا سوچا avanz, کے دلیل طے ہونال آ چکی قبلہ اصل گل اصل ہے اپنے ایمان اپنے دی اپنے اقیدے کی اپنے عقیدے نمان نہ خراب کرو تم متاثر نہ ہو اپنے عقیدے اور اپنی ماں نبالو کیوں کہ جد دنیا چڈنی ہے نا تو یہ کوئی اے کا پندرواں سالانہ جلسا بنام جشنِ مولودِ کعبہ دستارِ خزیلت بسلسلہ یومِ ولادت حضرتِ علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیم آرچ بروز جمرات بعد نمادِ مغرب بطالی بی علی فارق پرنی راج بوتا حبیب اونز پہد امر سیالوی چشتی صاحب, صاحب خطیب جامع مسجد ہال انہوں نے گھر جلسہ شریف ہوئے گا تمام دوستوں شرکت دی دعوت دیتی جی دی شرکت فرما کے سوا میں آخر کرے وہ اس